يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها فرجها زوجها من الله حسرہ وقا و مولانا محمد بار آخری تین دن ہیں شاہبان کے زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ بدھ کی شام سے روزہ شروع ہو جائے انشاءاللہ یعنی شاید بدھ کے بعد جو رات آئے گی اس میں کراوی آ جائے آج اتوار ہے پیر منگل بدھ دو تین دن رہ گئے چونکہ جمعہ میں مردوں سے متعلق جو رمضان و مبارک کی چیزیں اور احکامات ہیں اس پہ گفتگو ہوئی ہے آج کچھ خواتین سے متعلق چیزوں پر گفتگو ہوگی ویسے بھی یہ مجلس اصالتاً خواتین کے لیے تو خواتین کے لیے اس لیے زیادہ انہی سے متعلق چیز ہے اور ان کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے مردوں کو تو اور بہت سارے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے انتخاب بات پہنچتی رہتی ہے اور خواتین کو مستورات کو اس کا موقع نہیں ملتا ایک تو کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جو خاص رمضان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو بھی احکامات قرآن کے اندر چاہے بظاہر اس کا خطاب مردوں سے بھی ہے تو خواتین بھی اس کے اندر خود بخود مخاطب ہیں اور مراد ہیں اس کے اندر تو رمضان المبارک حقیقت یہ ہے کہ پورے نظام زندگی کو پوری زندگی کی روٹین کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے اور اللہ جل شاہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ بدل جائے اسی لیے اس کی ترتیب کو کافی حد تک بدلا ہے عام زندگی سے ہمیں خاص طرز سے گیارہ مہینے گزارتے ہیں اور اس کے بعد اللہ جان رمضان عطا فرماتے ہیں لیکن ہر ایک کو نہیں ملتا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اگلے رمضان گیارہ مہینوں میں جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں یہ قسمت کے اندر پچھلا رمضان تک پہنچنے کی دعائیں مانگی کہ اللہ اللہ بلغنا نہ یا اللہ رمدان تک پہنچاتے حقوق کیونکہ اس سے پہلے انسان ابھی بھی یہ تین دن باقی ہیں اس میں کس کا پتہ چلتا ہے کہ کون رمضان تک پہنچے گا اور کون نہیں پہنچے گا کس کی قسمت ہوگی کس کی قسمت نہیں ہوگی عورتوں کی نمائندگی کے طور پر آئی ہوں آپ کے پاس یعنی جتنی باقی صحابیات ہیں کچھ نہیں ہیں یا رسول اللہ مردوں کو تو حاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اور جنازوں کے اندر شرکت کی فضیلت حاصل ہے یہ مواقع ان کو دستیاب ہیں آپ کو پتہ ہے جنازے کے اندر شرکت کرنا بھی بہت باعث سوا تو پانی کسی سے میری اس کی ٹھیک نہیں ہے تو جہاد میں شرکت تو آپ کو پتہ ہی ہے خاص طور پر جہاد میں جس پر کتنے وعدے ہیں غازی ہو جائے تو کتنے وعدے ہیں شہید ہو جائے تو کتنی بشارتیں ہیں تو ہم ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں ان کے گھروں کی بھی حفاظت کرتی ہیں تو کیا یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کے اس اجر کے اندر شریک ہیں یا نہیں بہت تھوڑا مطالبہ کیا گیا ہے خواتین سے سعیدہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت خم صحا کہ اگر عورت اپنی پانچ نمازیں پڑھا کرے جو پانچ نمازیں اس پر فرت فر جہا وہ عطاعت اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے قیل نل خل جنت من عئی ابواب بل جنت اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے مرضی ہے جنت میں داخل ہو جائے چار چیزیں صرف مانگی ایک کہا ہے کہ صلت خمساں اپنی پانچوں نمازیں پڑھے اپنے روزے رکھے اپنے کردار کی اپنی پاکیز زیادہ روایات ہیں اس کے بارے میں اسلام کے نظام معاشرت کا تانا بانا ایک گھر کے یونٹ کے اوپر کھڑا گا اگر گھر کا انسٹیوشن اور گھر کا ادارہ اور گھر کا یونٹ نہیں بنے گا تو معاشرہ نہیں بنے گا جیسا کہ یہ عمارت ہمارے سامنے جو مسجد کی عمارت ہے یہ اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے اگر اینٹ نہیں ہوگی تو دیوار نہیں ہوگی دیوار نہیں ہوگی تو چھت نہیں ہوگی چھت نہیں ہوگی تو تعمیر نہیں ہوگی ایسا ہی معاملہ اس پر. ہوتا کیا ہے دنیا میں جب ملک تباہ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کیا چیزیں ہیں جو تباہ ہوتی ہیں جس کے بعد ملک تباہ ہوتے ہیں اور صفائی ہستی سے مٹ جاتے ہیں کچھ بچتا نہیں ہے پیچھے سے ایسے ہی گھر کا یونٹ تو گھر کے یونٹ کے اندر یہ نگرانی کا جو منصب ہے وہ اللہ جلشروں کی طرف سے مرد کو دیا گیا ہے جسمانی ساخت اس طرح کی ہے کہ وہ اس منصب کے لیے زیادہ مناسب ہے اس طرح کہ مرد قوام ہے نگران ہے نگہبان ہے عورتوں کے اوپر اپنے گھروں کے اندر ایک بندے کو یہ کہا گیا اس لیے خواتین کو اطاعت کا کہا گیا کہ وہ اطاعت کریں تاکہ گھر کا یہ نظام چلتا رہے اور آپ کسی یہ تو مشاہدے کی چیز ہے آپ کسی بھی گھر میں دیکھ لیں کہ جہاں کسی گھر کے اندر خاطر اس حال میں رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اس عورت کے جب اس عورت میں اور جنت کے اندر کوئی فصل نہیں ہوتا کوئی مرتے ہی اس کو سیدھا اللہ جنت شاہ ہو جنت کے اندر داخل فرما دیتے تو صحاویات کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ مردوں کے لیے تو بڑے بڑے مواقع ہیں جہاد پر جا رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں جنازوں کے اندر شرکت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ یہ پیغام بھیجوایا عورتوں کو کہ تم مردوں کی ساری چیزوں کے اندر شریک ہو جو اعمال مرد کریں گے اور تم اس گھروں کے اندر ہوگی تو تم تم ان کے ساتھ شریک ہو بشرط کہ تم کیا کرو اپنے شہروں کی اور اپنے گھروں کے اندر جو گھر کے بڑے جب تک شادی نہ ہو تو والد کی جو بھی گھر کا نگران ہے گھر کی نگرانی جس کے ذمہ ہے اگر والد بھی نہیں ہے تو بڑا بھائی ہوتا ہے چچا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی گھر کا نگران تو ہوتا ہے اس کی اطاعت کو اس کی اطاعت سے باہر نہ جاؤ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد اللہ نے چاہا ہمارے اوپر آ رہا ہے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہبان کے آخری جمعے کے دن ممبر کے اوپر تشریف فرما کے صحابہ کو قریب کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکت ہے جو رحمت کا مہینہ ہے جو سعادت کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر یہ غم خاری کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ جان مغفرتوں کے فیصلے فرماتے ہیں آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر اس کا اول اولاشرہ جو ہے وہ رحمت ہے اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت ہے اور تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر نفل کے ثواب کو بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کے ثواب کو ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے ایک اور روایت میں فرمایا کہ فرض کے ثواب کو دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے اس قدر رجحانوں کی جانب سے ایک عطا اور بخشش کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کی جو تیاری فرماتے تھے اور امہات المؤمنین جس کو روایت بھی کرتی ہیں اور وہ بھی تیاری فرمایا کرتی تھی اسے ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کوئی بندہ کمر ہمت کو باندھ لیتا کہ بس اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے جس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے اس کی رمضان المبارک جب آتا ہے تو خواتین کے حوالے سے ہی معرس کروں گا میں اس کے مردوں کے حوالے سے تو جمعے کے اندر بات ہو جاتی ہے بدقسمتی سے ہمارے گھروں کا ہم نے ماحول یہ بنایا ہے کہ خواتین کی جمعے کی رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی تیاری کریں اور وہ چیزوں کو تیار کر کے فریز کریں اور فریزروں میں رکھیں اور اس طرح تیاری کریں اور ان کا سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے ظہر کے بعد سے وہ افطاری کی تیاری شروع کرتی ہیں اور افطاری کے وقت تک یعنی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی خاتون خانہ ڈائننگ اور کچن کے درمیان چکر لگا رہی ہوتی ہے کوئی چیز پہنچا رہی ہے کسی کو یہ چاہیے کسی کو وہ چاہیے اس دعا کی بھی کبھی اس کو موقع نہیں ملتا جو قبولیت اور اجابت کی دعا کا وقت ہے خاص طور پر افطاری سے پہلے ایسے ہی شہری شہری کے اندر خواتین شہری تیار کرنے صرف تیار کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سب کو اٹھانا اور دس دس دفعہ اٹھانا اور تیاری شہری کروانا اور اس عمل کے دوران عام طور پر اذانیں ہو جاتی ہیں یا سائرن بچ جاتے ہیں ان کو اس وقت بھی دعا کا موقع نہیں ملتا اس وقت بھی تحجد کا موقع نہیں ملتا اس وقت میں دو نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ یہ سارا کام ان کی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بہت پھیلا دیا اتنا پھیلا ہوا نظم نہیں ہوتا تھا رمضان المبارک کا قرون اولا کے زمانے میں جتنا اب پھیل گیا ہمارے ہاں افطاری کے نام سے ایک مستقل دعوت ہے اور کھانا الگ سے آپ نے دیکھا ہوگا افطاری میں خدا جانے کیا دنیا جہان کی چیزیں اکٹھی کی جاتی افطار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کھجور سے فرمایا ہے یا پانی سے فرمایا ہے یا نمک سے فرمایا ہے. یہ افطار ہے اور اس کے بعد جو دستیاب خوراک ہو کھانے کی غذا ہو وہ غذا نہیں ہے اس کے بعد وہ کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی کبھی سوکھی ہوتی تھی اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ افطار میں افطار ہوا نمک پانی جسی سے بھی ہوتا ہے تو کھانے میں زیتون کے تیل میں چپڑی ہوئی روٹی تھی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 تو ایک تو یہ ہے سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کی آمد سے نیت انسان یہ کر لیں اور خواتین بھی اس بات کی نیت کر لیں کہ رمضان میں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی وقت سب سے قیمتی چیز ہے اس کے ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی یہ جن لوگوں کے یہاں رمضان صحیح گزارا جاتا ہے کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے یہاں رمضان کے اوقات کی حفاظت کیسے ہوتی دوسری چیز رمضان سے پہلے کچھ اور چیزوں کو بھی اپنی انسان اس کی آمد سے پہلے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو اس کی جو ابتدا کی جائے وہ توبہ سے کی جائے یا اس سے پہلے اگر میں کہہ لوں کہ رمضان کی ایک تو آمد کا ایک جوش و خروش ایک اس کی آمد کا انتظار ہے دن اس کے لئے جیسے کسی اہم موقع کا انتظار کیا جاتا ہے ایک تو وہ انسان کی کیفیت ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے خواتین کو بھی کرنا چاہیے مردوں کو بھی کرنا چاہیے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے اور چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں یہ سنت ہے ثواب ہے جس کو نظر آ جائے تو بڑی اس کے اندر سعادت ہے اس کی اس موقعے کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھا جائے پھر انسان اپنے اثر نو اللہ جل علوں سے توبہ مانگے اب چونکہ رمضان کا مطلب ہی یہ ہے مغرب سے شروع ہوگا اور رات کو تراوی آئی گی ان اللہ تو مغرب اور عشاء کے درمیان سلاط الحاجت پڑھے صلاح التوبہ پڑھے اللہ تعالیٰ سے موقع اللہ اتنا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے سلات الحاجت اس بات کی پڑھے کہ یہ اللہ مجھے اس مہینے کو صحیح معنوں کے اندر وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ اس کا لمحہ لمحہ مجھے مل جائے اور میرا شمار ان خوش نصیبوں کے اندر ہو جن کو جہنم کی آگ سے خلاصی کے پروانے ملتے ہیں اس مہینے کے اندر اور توبہ اس بات سے کرے کہ یا اللہ جتنے اوقات غفلت کے اندر گزر گئے آج سے پہلے میں ان سب پہ توبہ کرتا ہوں توبہ کرتی ہوں اور اب اس مہینے کو صحیح معنوں کے اندر گزارنے کا عزم کرتی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 وہ بازاروں کے اندر ایک دکان سے دوسری دکان اور دوسری دکان سے تیسری دکان بازاروں کے مٹر کشت کے اندر وہ پوری کی پوری جو ہے راتیں ضائع ہوتی ہیں یا یل اوقات اس کے اندر ضائع کر لیں گے ناپسندیدہ جگہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی اور خواتین کے لیے بلا ضرورت جانا ویسے بھی اچھا نہیں ہے اور رمضان المبارک کے اندر جانا تو بالکل اچھا نہیں ہے اس لیے اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس سے فارغ کر لینا چاہیے دوسری چیز خواتین کو جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ اپنی زکوٰۃ کا میں نے یہاں مسئلہ بتایا ہے اور آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں مستورات کو کہ آپ کے زیور کی اور آپ کی چیزوں کی زکوٰۃ آپ کے اپنے ذمے ہے اگر شوہر ادا کر دے اپنی طرف سے آپ سے اجازت لے کر تو چلے اس کی طرف سے مہربانی ہے اور ایک عطیہ ہے اور حدیہ ہے ورنہ جو یہ عذر اس میں نہیں ہے کہ ہم تو گھر میں بیٹھنے والی خواتین ہیں ہماری تو کوئی آمدنی نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں زکوٰۃ جس مال کی ہوگی اسی مال میں سے ادا کی جائے گی زیورات کی زکوات زیورات میں سے ہی ادا کی جائے گی اگر کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے اللہ کے شوہر دے دے بہت اچھی بات ہے میں نے جمعے میں بھی کہا شوہروں سے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیویوں کی زکوۃ مت دیا کرو میں دیا کرو ضرور اور لیکن یہ ہے کہ اگر وہ شوہر کے پاس نہ ہو یا وہ نہ دینا چاہے تو اس سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی کہ تم نے اپنی بیوی کی زکوات کیوں نہیں دی بیوی کی زکوات کا پوچھ کی پوچھ بیوی سے ہوگی جو اس کا زیور ہے اس کی زکوۃ اس نے خود دینی ہے جو اس کے پاس کیش ہے اس کی زکوۃ اس نے خود دینی ہے جو اس کے پاس کوئی انویسٹمنٹ کے نقطۂ نظر سے کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے کوئی اور چیز ہے اس کی زکوات خود دینی ہے تو رمضان کے اندر اپنی زکوٰۃ کا اہتمام کریں اور یہ بہت سخت وعید ہے سونے چاندی کے بارے میں جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے قرآن کی آیت ہے ان الدین یک نظون الضحب <وَالفِضَّة> کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولان فقون حافی سبیر اللہ اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ کے رستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو کہا گیا کہ یو ما فی فیناری جہنم اس سونے چاندی کے زیورات کو جہنم کی آگ کے اندر سرخ کیا جائے گا فتک وا بہا جبا ہم اور جس نے زکوۃ نہیں دی ہوگی اس زیور کو اس سونے کو اس چاندی کو جہنم کی آگ میں لال کر کے اس کے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور اس کے پہلووں کو داغا جس پہلو کے بل انسان سوتا ہے اس پہلو کو داغا جائے گا اتنی سخت وعید ہے قرآن کے اندر سونے چاندی اپنے مال کی زکوۃ نہ دینے پر تو خواتین سے بعض اوقات زکوات میں کوتاہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پوچھتی ہیں مسئلہ مسائل ہم سے پوچھے جاتے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے ہم سے کہتے ہیں ہم اس سے زکات نہیں دیتے کہ ہمارے شوہر نہیں دیتے بھئی شوہر تو اپنے مال کی زکوات دے گا آپ اپنے مال کی زکات ملکیت کے معاملے میں مرد اور عورت چاہے وہ میاں بیوی بی ہو۔ چاہے وہ بڑے ہو جائیں تو بہن بھائی ہوں یا باپ بیٹی ہوں یا ماں بیٹا ہوں ملکیتیں جدا جدا ہوتی ملکیت الگ الگ ہوتی ہے ہر کوئی اپنی ملکیت کا کا حساب وقت کرتا ہے تو ایک تو زکوٰۃ کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے اور پورا حساب کریں اس کا جتنا زیور ہے جتنا نقد ہے جتنے کوئی اور چیزیں ہیں کوئی شیئرز ہیں اور کوئی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 یہ یاد رکھیں اس اولاد پانچویں چیز یہ ہے کہ وقت ضائع کرنے والے کو اپنے گھر کے اندر بھی اس کا رستہ روکیں مثلا ٹی وی وقت ضائع ہوتا ہے فسم و فجور کا ماحول ہے بے پردگی ہے میوزک چل رہا ہے اس کے اوپر ڈانس چل رہے ہیں گانے چل رہے ہیں اور موسیقی چل رہی ہے ان چیزوں کا رمضان المبارک کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں بند کر دیں اپنے ٹی وی ایک مہینے کے لیے یقین کریں آپ نے اگر خبریں نہ سنی تو کوئی آپ کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا اچھا اثر تو پڑے گا مثبت اثر آپ ایک مہینہ خبریں نہ سن کے دیکھیں آپ کی ٹینشن ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ خبریں تھوڑی ہے تو ٹینشن ہے ساری میری اور جس طریقے کے ساتھ وہ سنائی جاتی ہیں اور جس طریقے کے ساتھ ایک ہیجان برپا کیا جاتا ہے اور اس کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بعض لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ٹی وی بند کرتے ہیں کہتے ہیں جی خبریں سننی ہوتی ہیں تو خبریں سننا کوئی اگر آپ کی جاب کا حصہ نہیں ہے تو یہ ہے کہ میڈیا کے آدمی ہیں آپ نے پھر کالم لکھنا ہوتا ہے آپ نے خبر رپورٹ کرنی ہے آپ کا کام یہ روزگار ہی ہے پھر تو چلے آپ کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ بند کر دیں اگر آپ کی کے روزگار سے اس کا تعلق نہیں ہے تو بند کر دیں ایک مہینے کے لیے خواتین گھروں میں اس کا اہتمام کریں کیونکہ ان کے اس کے ساتھ اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بات کا ہے کہ مجموعہ اور جو ریٹنگز آئی ہیں چینلز کی رمضان ٹرانسمیشنز کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ایٹی پرسینٹ جو ہیں وہ خواتین خواتین بڑے شوق سے دیکھتی ہیں نیکی سمجھتی ہیں کہ چلو بے رمضان ٹرانسمیشن لگی بھی ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کیا تماشے ہو کس قسم کے تو ٹی وی ٹی وی کے ذریعے سے دین نہ سیکھیں خدا را دین ٹی وی کے ذریعے آپ کی اصلاح نہیں ہوگی ٹی وی کو ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ سلوک کی منازل طے کریں اور آپ کا آپ کی اصلاح میں خود ٹی وی کے اندر میرے بیانات آتے ہیں اور مجھے میں جاتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں یہ مجبوری کے درجے میں جانتے ہیں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ جا کر ٹھیک بات کریں کہ اگر ہم نہ جائیں تو وہاں غلط باتیں کرنے والے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں لیکن میرے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں ہے اور زندگی میں کبھی نہیں رہا میرے گھر کے اندر آج تک اس لیے ہم اس جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلیں اس موضوع کے اوپر کو درست بات کر لیں گے جا کے کوشش یہ کریں گے اپنے اساتذہ سے جو سنا یہ مجبوری کا ایک عالم ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مہینے میں اس بات کی کوشش کریں کہ اس کو انٹرنیٹ کے بارے میں بھی کوشش کریں انٹرنیٹ بھی بچوں کے پاس آج کل بہت کوتا ہے گھروں کے اندر اور صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ اس بات کو ہماری بجلی نسل سمجھ نہیں سکی جو خواتین ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکیں کہ بچے ماؤں کو دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے سکول کا کام کرنا ماں سمجھتی ہیں کہ بڑا انٹرنیٹ کوئی اہم ترین ذریعہ ہے سکول کے اندر اچھی پوزیشن لینے کا تو بڑے اہتمام سے بچوں کو فراہم کی جاتی ہیں وہ چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں میں نے ٹیبلٹ دیکھے تو میں ان سے کہا کہ یہ ان کو کیسے ملے بارہ سال کی عمر میں گیارہ سال کی عمر میں تو مائیں کہتی ہیں وہ اصل میں انہوں نے اسکول کا کام کرنا ہوتا تو کبھی آپ اس کی نگرانی کریں کہ یہ ایک مہینے کے اندر کتنے گھنٹے استعمال ہوا اور اس میں اسکول کا کام کتنا ہوا اور باقی واہیات اور خرافات کتنی ہوئیں تو اپنے بچوں کو اگر میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کو اسکول کے کام کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے خود ساتھ بیٹھیں کبھی اکیلے اس کو نہ دیں اگر اس کی عمر چھوٹی کبھی بھی اس کو تنہائی کے اندر نہ دیں یہ چیزیں کہ وہ اور اس کے حوالے کر دیں اتنی غفلت ہے میں حیران ہوتا ہوں ماں باپ کی اس غفلت کے اوپر چھے چھے سال کے بچوں کو اسمارٹ فون دیے میں۔ سات سات سال کے بچوں کو آٹھ آٹھ سال کے بچوں کو یہ تباہی کے آلات ہیں جو آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اس کی نگرانی کریں خاص عمر تک جب تک آپ کو ان کے اخلاق پر اعتماد نہ ہو جائے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا تعلق معلہ ہو گیا ہے اور اس کو اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا ہے اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہو گئی ہے اس وقت تک یہ آلات ان کے حوالے نہ کریں رمضان المبارک کے اندر خصوصاً اس بات کی کوشش کریں کہ اس کے اوپر جس حد تک ممکن ہو اس پابندی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 رحمت کے فرشتے آ سکے. ایک تو جس کے گھر میں کتا ہوگا دوسری چیز جس گھر میں تصویر یا مجسمہ ہوگا تصویر یا مجسمہ ہوگا ہم نے دیواروں کے اوپر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں یادگار کی شادی کی تصویر ہے اور سالگرہ کی تصویر ہے اور پتہ نہیں فلانے موقع کی تصویر چل دیں اگر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا اور اتنی توفیق نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ بہت بڑا گناہ ہے اور مجسمے اگر آپ کے پاس ہیں یہ جو شو پیس کے اندر مجسمے لوگ لے آتے ہیں اور وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو کم سے کم رمضان میں رمضان میں نہ پڑے بہتر رمضان میں کم از کم بالکل نہ پڑھیں اگر آپ کو وقت ملے کچھ پڑھنے کا تو بجائے افسانے پڑھنے کے اور ڈائجسٹ پڑھنے کے اسلامی کتابیں پڑھیں اس مہینے کے اندر پرانی چیزوں کو اپنے اندر نہ آنے دیں اسی طرح رمضان کے اندر کسی اگر کوئی مجلس ہو سکے جہاں نیکی کی باتیں ہوتی ہوں بعض بزرگ خواتین ہوتی ہیں اور ان کا میں میری یہاں ہمارے جو خواتین کی نشست میرا دل چاہتا ہے ہمارے شہر کے اندر بعض ایسی خواتین ہیں بڑی عمروں کی بزرگ خواتین ہیں میں دل چاہتا ہے کہ ان کو بلنا ہوتا ہے یہ ہمارے بھاشنوں سے اور ہمارے لکچر آتا نیک خواتین سے ہماری ایک بڑی بزرگ خاتون ہے آ... وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی ورنہ وہ بڑے بزرگ خاندان سے ان کا تعلق ہے ان کی عمر بھی 80 بیاسی سال ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو مدعو کریں لیکن ظاہر بات ہے کہ چونکہ سیڑھی چڑھنی پڑتی ہیں اوپر نہیں جا سکتی تو وہ شیخلینند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی اور بڑی ماشاء اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دین بہت سنا دی رسول اللہ نے فرمایا کہ یا معاشر النساء اے عورتوں یہ دیکھیں حدیث ہے میری بات نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اے عورتو یا معشر النساء تصدقنا بہت صدقہ دیا کرو عورتو بہت صدقہ دیا کرو یار میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے گیا تھا تو میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا تو تم اس سے بچنے کے لیے دو کام کیا کرو دیکھیں اس حدیث میں کیا ہے یہ مسلم شریف کی روایت پکی ٹھکی حدیث ہے فرمایا کہ دو چیزیں دو میں نے دو کام کیا کرو کیا کیا کرو ایک تو صدقہ دیا کرو اور دوسرا کیا کیا کرو استغفار کیا کرو اور فرمایا بلامت بہت کرتی آپ نے دیکھا ہوگا تکفرن العشیر اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی جو بھی تمہارے لیے کر لیا جائے وہ بیچارہ چارہ کونوں کے بیل کی طرح کما کما کر بھی لیتا آئے لیکن کوئی کل میں شکر نہیں سنے گا ارتھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواتین ناراض نہ ہوں لیکن یہ باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں کہ کہا کہ عورتوں کے پاس جتنے بھی کپڑے آخری بات آج بیان تھوڑا لمبا ہو گیا آخری بات یہ ہے کہ نگرانی <t sheets> جب کرتی ہیں تو اللہ جان بڑے بڑے لوگ پیدا فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے وقیع سے وقیع امام شافی کے استاد تھے مشہور خود یعنی ان کے استاد کے بھی استاد اپنا صحیفہ ہوتا تھا محدسین کے پاس یہ سفیان ان سے پہلے کے آدمی ہیں ان سے تو حدیثیں لاتے ہیں یہ حضرات آئی ای محدسین تو کہا میری ماں نے کہا کہ سفیان جب تم دس لفظ لکھ لیتے ہو نا یعنی سن لیتے ہو پڑھ لیتے ہو حدیث پہلے سنی جاتی تھی پھر سمجھی جاتی تھی پھر وقار میں یعنی دینی وقار جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا اور اگر نہیں ہوا تو بچے کتابوں کے دفتر لکھ دے, لکھ لینے سے کوئی کامیابی نہیں ملتی کیسی سمجھدار ماں تھی صرف لکھ لیں تم بڑے بڑے دفتر کا مراد ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مجموعے جو ہوتے ہیں رجسٹر رجسٹروں ریجسٹر, کے رجسٹر تم بھر لو حدیثوں سے لیکن اگر دس لفظ لکھنے کے بعد بھی تمہارے اوپر تمہارے حلم میں تمہارے علم میں تمہارے تقوے میں تمہاری خشیت میں اگر اضافہ نہیں ہوا تو پھر تم کچھ پڑھ نہیں رہے مطلب پھر میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی تم سے تو اللہ جل شاہوں نے اس در یتیم کو اس یتیم بچے کو جس کا باپ اس کو چھوٹا چھوڑ گیا تھا تو اس کی ماں نے سوت سوت آپ سمجھتے ہیں یہ جو کاٹن کا پہلے اب تو وہ آ گئی نا پاور لومز آ گئی. اور کیا ہوتی کاٹن کی وہ جننگ فیکٹریز آ گئی, مختلف چیزیں آ گئیں اس پہلے اس سے اب پھر پہ, اس سے پہلے وہ وہ کھڈیاں ہوتی تھیں چرخہ ہوتا تھا تو یہ چرخہ ہوتا تھا جو خواتین گھر کے اندر وہ کرتی تھیں اور اس سے وہ کپڑا بناتی تھی بڑا مشقت کا کام ہوتا تھا تو کہا اس چرخے کو چلا چلا کر اور سوت کات کات کر انہوں نے اپنے بچے کو بنایا تو ایسے ہی آج کی خواتین سے میں کہتا ہوں کہ اللہ جلشہ رُن نے آپ کو کتنی وسطیں عطا فرمائی ہیں چرخہ کانتنے کی ضرورت نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو چکی پیسنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت فاطمۃ الظہر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے سینے کے اوپر گہرا وہ تھا نشان تھا گٹا جیسے ہوتا ہے وہ تھا پانی کی مش بھر کے دور سے پانی گھر کے لیے لے کر آتی تھی تو اس کی وجہ سے جو سینے مبارک کے اوپر ایک نشان پڑ گیا تھا اس مشکیزہ اٹھانے کا اور ہاتھوں کے اندر جب چھالے پھٹ جائیں اور پھٹ کر وہ پکے نشان تو گٹے پڑے ہوئے تھے ہاتھوں کے اندر چکی پیسنے کی وجہ سے اور یہ کون تھی فاطمت الظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں یہ جتنی خواتین انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گی تو ان کی سردار کون ہوں گی فاطمۃ الظہرہ رضی رسول اللہ کی لخت جگر کتنا کتنی محبت اور کتنا پیار تھا ایک دفعہ کہیں سے غلام اور لانڈیاں آئے ہوئے تھے نا تو حضرت علی نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ لانڈیاں غلام آئے ہوئے ہیں حضور تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں تم بھی چلی جاؤ تو اگر تمہیں بھی ایک لانڈی مل جائے خاتمہ مل جائے تو چکی پیسنے کی مشقت سے بھی بچ جاؤں گی پانی بھی وہ بھر لایا کرے گی تمہارے لیے جا کے کنویں سے تو فاطمہ کہتی ہی میں گئی تو دیکھا کہ ابا تقسیم کر رہے ہیں تو میں اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے شرم آئی کچھ کہتے ہیں تو میں واپس آ گئی کہتے ہیں شام کو آپ سے سرمج تشریف لائے تو آپ میرے گھر آئے تو مجھ سے پوچھا کہ فاطمہ تم صبح آئی تھی کچھ کہے بغیر واپس لوٹ گئی کہا نہیں تم نے کچھ مجھ تو میں نے کہا کہ میں اس لیے آئی تھی کہ آپ سے کہوں کہ آپ سنا تھا میں نے لونڈیاں اور غلام آئے تو آپ تقسیم کر رہے تو میں نے کہا کہ میں بھی خاتمہ مانگ لوں آپ سے ایک لانڈری مانگ لوں میرے کام کرے گی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جب تم تھک جایا کرو تو تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ اور چونتیس دفعہ اللہ ہو اگر پڑھ لیا کرو ان شاء اللہ تمہیں پرسکون نیند آئے اس لیے اس کو تصویر فاطمہ کہتے ہیں. اس کو تصویِ فاطمہ کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اس کو تصویر فاطمہ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی لخت جگر کو اپنی نور نظر کو آپ سوچیں دے کہ آپ سب لوگ اولاد والے تقریباً چند دن نوجوانوں کے علاوہ جن کی شادیاں نہیں خواتین انسان کا اپنی بیٹی پر کتنا دل دکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تھا انسان اپنے بچوں کے غم اپنی پلکوں سے چن لینا چاہتا ہے انسان کی فطرت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور حوصلہ دیکھیں کہ اپنی اب وہ اقلوتی بیٹی تھی مدینہ شریف جب آپ پہنچے تو زینب بھی فوت ہو گئی تھی ان میں کلسوم آپ کی تینوں بیٹیاں آپ کی زندگی میں چلی گئی فاطمہ اکیلی رہ گئی تھیں تو کتنا آپ کو ان کے ساتھ تعلق تھا اور کتنا ایک غیر معمولی محبت تھی اور ان کے ساتھ اور آپ کو دونوں کے درمیان جو ایک غیر معمولی رشتہ تھا تو لیکن آپ نے ان کو بجائے اس لیے کہ کوئی خادمہ دیتے اور ان کو جو ہے کوئی آرام جس سے پہنچتا ان کو اعمال سکھائے اور یہ زندگی سکھائی کہ وہ یا مشقت کی زندگی ہے لیکن چند روزہ ہے اس کے بعد جنت میں کیا ہے خاتون جنت ہے خا جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ تعلیم ہماری خواتین کو دی جانی چاہیے جب تک وہ ان کو معیار نہیں بنائیں گی میں مستورات سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ فاطمت الظہرا کو اور عائشہ صدیقہ کو اور خدیجت القبرا کو اور ام سلمہ کو اور حفظہ کو اور جویریہ کو ان کو جب تک اور اسما ابی بکر کو ان کو معیار نہیں بنائیں گی تو کبھی سکون نہیں پائیں گی اس لیے بجائے اس کے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ڈائجسٹ آتے ہیں خواتین کا ان ڈائجسٹوں کے اندر وہ ماڈلنگ کے صفحے بھی ہوتے ہیں ان ماڈلنگ کے صفوں کے اندر دنیا جہان کا زیور پہنا ہوا ہوتا ہے ماڈل گرلز نے اور دنیا جہان کے قیمتی ملبوسات پہنے ہوتے ہیں خواتین اس کو دیکھ دیکھ کے للچا رہی ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے اچھا جی یہ تو کیا ہے لہنگا ہے کتنے کا ہے یہ ایک لاکھ روپے کا ہے اس کسی نے کہا ایک ہمارے جاننے والے کی شادی ہوئی کہ جو شادی کا لباس بنا عروسی لباس پچیس لاکھ روپے کا پچیس کا صرف عروسی ملبوس ایک دن پہننے کے لیے وہ زندگی میں پھر دوبارہ نہیں پہنا جاتا اب عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک کرتا تھا جو مجھے کہیں سے تحفے کے اندر آیا تھا جس بچی کی شادی ہوتی تھی مدینہ کے اندر تو وہ میرا کرتا لے جاتی تھی اور اسی کرتے کے اندر اس کی رخصتی ہو جاتی تھی پانچ چھ دن کے بعد وہ کرتا میرے پاس واپس آ جاتا کہا کہ مدینہ کی دو سو دلہنوں نے پہنا وہ کرتا دو سو لڑکیاں اپنے گھروں کو رخصت ہوئیں اس ایک کرتے میں جو کوئی زیادہ قیمتی بھی نہیں تو ہم لوگ کہاں جا کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان چیزوں کے اندر اور کتنی ہم نے اپنی زندگی کے اندر بے برکتیاں داخل کر دی ہیں یہ حرام اسی وجہ سے کمایا جاتا ہے کہ یہ مطالبات پورے کرنے ہوتے ہیں آپ سوچیں جس باپ کو اپنی بیٹی کے لیے لاکھوں روپے کا عروسی ملبوس دینا پڑے وہ کیا کرے گا بیچارہ اگر فضائی یہ بنا دی گئی یا جس باپ کو اپنی بہو کے لیے دینا پڑے اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے بیٹے کی طرف سے دینا پڑے یا بیٹی کی طرف سے دینا پڑے تو رمضان المبارک کو اپنے گھروں کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ایک سادگی کا ماحول گھروں کے اندر لائے گھروں کو سادہ کریں دسترخوانوں کو سادہ کریں مہمان کی آمد پر ضرور اہتمام کریں لیکن گھر کے اندر عام طور پر ایک سادگی کو رواج دیں پہننے میں یقین کریں کہ اس سے عزت کم نہیں ہوتی ہم نے جو عزت ہلکا پہننے والوں کی اور جو عزت معمولی پہننے والوں کی دیکھی ہے وہ ہم نے کبھی قیمتی ملبوسات پہننے والوں کی نہیں دیکھی زندگی میں دیکھیں لوگ ایسے کہ جن کو عام کپڑے پہننے والے عام سواریاں رکھنے والے عام گھروں کے اندر رہنے والوں کو لاجل شانوں نے دنیا میں بھی عزت دی ہوتی ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل عزت تو آخرت کی عزت اصل عزت آخرت کی ہے وہاں لاج الشانوں سب کو عزت عطا فرمائے واخرد عمل الحمدللہ رب ربی